لدینک ربو بھی اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سنس تد بھی جو ہوں یہ آیت کریمہ ایک بہت بڑی تھنکنگ انسان کو دیتی ہے آہستہ آہستہ ہم ان کی طرف عذاب لائیں گے من حیث اللہ لمون وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے انسان گناہ کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف ایسا چلا جاتا ہے دنیا کے اندر بھی کہ وہ وہاں پہنچ کر حیران ہوتا ہے میں یہاں پہنچ کیسے گیا والذین لرین کر بھی اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سنست قدری جو ہم ان قریب آہستہ آہستہ ہم ان پر عذاب لائیں گے من حیث لا عالم وہاں سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہوں اور ابھی جو ہم نے ڈھیل دی ہے وہ ام لی اور میں نے انہیں ڈھیل دی ہے ان قیدی متی یہ ڈھیل میری خفیہ تدبیر ہے کہ اس ڈھیل سے دو صورتیں ہیں یا تو یہ ڈھیل سے فائدہ انسان اٹھا کر توبہ کر لے یا پھر بعض لوگ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اور سرکش ہو جاتے ہیں اور پھر خوب گناہ کرتے کرتے مرتے ہیں ان نقیدی متی بے ش میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے کافر اس وقت جو ہمیں مذاہر دنیا میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں ان پر اللہ کی خفیہ تدبیر ہے پچاس سال ستر سال چند سالوں کی ڈھیل ہوتی ہے پھر تو انہیں مرنا ہے اور جہنم میں جلنا ہے اوالم یا تفک کیا انہوں نے غور و فکر نہ کیا ماں بن جام ان کے نبی پر کوئی جنون نہیں ہے نوردب اللہ نظالے وہ یہ کہتے کہ حضور پر جن کا سایہ ہے یا کبھی کہتے کہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ ول وسلم پر جنون ہے نوردب اللہ نظال فرنا غور کیا کہ جس پر جن کا سایہ ہو یا جنون ہو کیا اس کی زندگی اس کا چلنا پھرنا اور اس کے اتنے معجزات اور اس کا کلام اتنا فصیح و بلیغ ہو سکتا ہے اور اس کا وہ کمال اور اس کے وہ فضائل ہو سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا معجزہ یہ تو صرف کھلا ڈر سنانے والے ہیں حضور تو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے اولم ینزور سماوا کیا ان لوگوں نے نظر نہ کی آسمان و زمین کی بادشاہت میں اگر زمین پہ غور کرتے آسمان پہ غور کرتے اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتے تو ان کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے وواں خلق اللہ منشئی اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی اس پر انہوں نے غور نہ کیا وہ انسا یقون اور اس پر غور نہ کیا ہو سکتا ہے ان کی موت قریب آ گئی ہو اسی پہ غور کر لیتے کہ ہو سکتا ہے ہماری موت اور مرنا قریب ہو تو ہم نے اس کی کیا تیاری کی فبی اے حدیث بَعْدَهُ اب ان باتوں کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے اتنا واضح واضح بتا دیا گیا کھول کھول کے بتا دیا گیا پھر اس کے بعد بھی وہ سمجھتے نہیں تو اب کس بات تو سمجھیں گے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں میں یدھ لی فلاح ہادی الح جو گناہ کرے اور گناہوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے اور اسے گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا وہ یدر فی تغنی اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ لوگ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں تو انہیں ڈھیل دے دی جاتی ہے اور وہ ایسے کاموں میں اور برے خیالات میں بھٹکتے ہیں یس القا نسا نرسا وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی قیامت کے متعلق یہ سمجھ جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا دن بتایا آپ نے تاریخ بتائی مہینہ بتایا صرف آپ نے سن نہیں بتایا اور احادیث طیبہ میں موجود ہے علماء نے ان احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا سن بھی بتایا اس لیے کہ نشانیاں وہی بتا سکتا ہے کہ جسے معلوم ہو کہ قیامت کب آئے گی تو حضور نے نشانیاں بتائیں گے یہ ہوگا یہ ہوگا ایسے حالات ہوں گے تو اس کو قیامت آئے گی تو ہم ان احادیث کی روشنی میں اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت میں اب کتنا فاصلہ ہے ان احادیث کی روشنی میں کہ آپ نے فرمان بھائی حیائی عام ہو جائے گی گانے باجے عام ہو جائیں گے اولاد والدین کی نافرمان فرمان ہو جائے گی تو ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب قیامت بہت قریب ہے محبو فرمائیے ان نما قیامت کا حقیقی علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے اور اس کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا ہاں اللہ اب چونکہ قیامت اچانک آئے گی اگر حضور بتا دیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر اچانک نہ رہے گی تو ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں لیکن فکس سال اور فکس دن ہم نہیں بتا سکتے ہم یہ کہتے ہیں کہ محرم میں دس تاریخ کو جمعے کے دن قیامت آئے گی تو اب اگر سن بھی پتہ ہو تو پھر تو قیامت اچانک نہ ہوئی فرمائے ہاں لی ہا اللہ اس کے وقت کو صرف اللہ ظاہر فرمائے گا جب قیامت آئے گی تب ہی پتہ چلے گا آئی قیامت سا قولت فی قیامت آسمان و زمین میں بھاری پڑ رہی ہے یعنی قیامت کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے لا الا بغتا یہ حضور نے کیوں نہیں بتایا قیامت اچانک آئے گی قیامت اچانک آئے گی بغتا مانے اچانک یس کا وہ تم سے پوچھتے ہیں ان کا حفیون انہا <عَنْحَا> گویا کہ آپ نے اس کی تحقیق کی ہو کیونکہ قیامت کا علم تحقیق سے معلوم نہیں ہو سکتا قیامت کا علم اللہ کی عطا سے ہوتا ہے اور جس اللہ نے آپ کو عطا کیا اسی نے اجازت نہ دی کہ آپ اس علم کو بتائیں کل اے محبوب آپ فرمائیے ان اللہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ جسے بتائے اسی کو پتہ چل سکتا ہے کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے دنیا کے فنا ہونے کا کوئی ٹائم ٹیبل تحقیق سے اور ریسرچ سے معلوم کر سکے دانوں نے ایک ایسی گھڑی بنائی ہے کہ جو بیک ورڈ جا رہی ہے انہوں نے اپنا ایک اندازہ مقرر کیا ہے کہ دنیا فنا کی طرف جا رہی ہے اور مثلا اب اس میں آپ سمجھے ہزار سال باقی ہیں تو اب سو سال گزر گئے تو کہیں گے نو سو سال باقی ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ گھڑی جب کرتے کرتے کرتے زیرو پر پہ پہنچ جائے گی تو بس یہ دنیا فنا ہو جائے گی یہ آئے دن اس گھڑی میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں ابھی انہوں نے دو منٹ کا اس میں اضافہ کیا تو یہ سائنسدان اپنی تحقیقات کرتے ہیں لیکن دنیا کے فنا ہونے اور قیامت کے نازل ہونے کا کوئی وقت ریسرچ سے اور تحقیق سے پتہ نہیں چل سکتا ولیکن اکثر لا کن لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں قل ایما آپ فرمائیے لا املی کل نفسی ولا والا میں ذاتی طور پر نفے نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ ما شاء اللہ میں اسی چیز کا مالک ہوں جو اللہ چاہے یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امبیا اولیاء اور فرشتوں کو جو طاقت ملی وہ اللہ کی عطا سے ملی ذاتی طور پر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں سب اختیارات اللہ کی عطا سے ہیں ون توغیبہ اور اگر میں ذاتی طور پر غیب کا جاننے والا ہوتا اور میں خدا ہوتا نوز باللہ من منظال لس تک سر تو من القی تو میں خیر کو جمع کر لیتا وماں مسنی اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلاط چاہے کسی بھی مقام پر فائز ہو جائیں وہ خدا نہیں ہوتے عیسائیوں کا بھی رد ہے یہودیوں کا بھی رد ہے اور ان مشرقین کا بھی رد ہے جنہوں نے بتوں کو خدا سمجھا ان میں جو طاقتیں ہیں مثلا ایک مثال ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں لیکن خود ہی فرماتے بھی عزن اللہ یہ میں کیسے کرتا ہوں اللہ کے عزن سے کرتا ہوں ان انا اللہ ندیروں بشیر ال قومی میں تو صرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے حقینا نصیحتوں کا اثر اسے ہی پڑتا ہے جو غور و فکر کرتے ہیں